جی, میں بتا رہا ہوں نا دیکھیں وہاں نظم ہے نا نظم کا مطلب ہے کہ نوتھ خانی میں کچھ ایسے اشعار ہوں وہاں تو آپ اس کا قانون علمان الگ لکھ لی. لیکن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے اس اعتبار سے ان کو یاد کریں ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم کیجئے ہم پر رحم فرمائیے ہم پر پدل فرمائیں وہاں آپ اس طریقے سے ادب سے کہیں گے ٹھیک ہے اور کوئی ساتھ پڑھے ہو تو میں تو کوئی حرج نہیں ہے یا نات میں تو کوئی حرج نہیں نظم کی بات کر رہا ہوں نا تو نات نات میں کوئی حرج نہیں جی جناب